آمنوا إن تنصر اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے مجاہد بندوں سے فتح و کامرانی کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ لوگ اس کے دین کی خاطر اس کے دشمنوں سے قطال کریں گے تو وہ ان کی مدد کرے گا انہیں غالب بنائے گا ہر مارکے جہاد میں انہیں سبات قدمی عطا فرمائے گا اور دشمنوں کی زمین و جائیداد کا انہیں وارث بنا دے گا اور اہل کفر کو منہ کی کھانی پڑے گی ہلاکت و بربادی ان کا نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال رائے گاں کر دے گا ان کے ساتھ اللہ کا یہ برتاؤ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے قرآن کریم سے نفرت کی اور اس میں بیان کردہ حکام کو پس پشت ڈال دیا اس لیے اللہ ان کے ان تمام اعمال کو ضائع کر دے گا جو بظاہر اچھے ہوں گے اس لیے کہ کافر کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے